بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے آمین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو قول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے کذبت قبلہم قوم نوح والأحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم یأخدون به الحق فكيف كان عقاب ان سے پہلے نوہ کی قوم بھی جٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جٹھوں نے بھی یہ کام کیا ہے ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واسل جہنم ہونے والے ہیں ین ملو ناش و شو لو یو سب بھو نو بھم و مو نیم ویلین منصوش مطم سلیلین فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب عرش الٰہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پس معاف کر دے اور عذاب دوزق سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے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 ومن يومئذ فقد رحمته هو الفوز العظيم اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو سولے ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا یہی بڑی کامیابی ہے اِنَّ الَّذِينَ <سؤال> كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غزبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے قالوا ربنا وہ کہیں گے اے ہمارے رب تُو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوهُ کلسخیر <كَبِير> جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے و ينزل من رزقا وما من وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو پس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خا تمہارا یہ فیل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو و میلائی میں نیل ملک دل کو ہے وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے وہ دن جب کے سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد کخار کی اليوم تجزا كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان الج الحساب۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَتِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ شف کو اے نبی درا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے مو کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھوٹ پیے کھڑے ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے يعلم خائنة وما تخف اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راست تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں واللہ اللہ ہوں اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا رہے وہ جن کو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اولم يسيروا فی في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بیانات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے نا ہم نے موسا کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کہا ساحر ہے قذاب ہے قلم بلحتی طلوع الذين آمنوا وما كيد إلا في ضلال پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو مگر کافروں کی چال اکارا کی گئی وقال اپوت المو سو رب نی افوئی دین کم اوی اب تل ابل فص ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسا کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا من اوسا نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے وقال رجل مؤمن من يكتم أتقتلون رجلا جل يقول ربي الله وقد جاءكم ای من ربكم لبی علبئی كاذبا فعليه ویب اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیانات لے آیا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن خولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور قساب ہو ما واحر مؤ سبیل اے میری قوم کے لوگوں آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا فرغون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رانمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے پل امن یومی اخر مسلح مسلدی کو مو د وی و مل دوائی د وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے جیسا دن قوم نو اور آد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وَيَا قَوْمِ لہم اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغا کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا ست یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِن مَا جَاءَكُمْ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 اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بیانات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرکز نہ بھیجے گا اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبوض ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَا مَا نُبْلِلِي صَرْحًا لَعَلِّي اَبْلُغُ الْأَسْبَابِ اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطْطَلِعَ إِلَا إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا سولی وبی وہ نہ سی تب پھر اون نے کہا اے ہمان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں آسمانوں کے راستوں تک اور موسا کے خدا کو جھانک کر دیکھوں مجھے تو یہ موسا جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی وقال اللذی... منا قومی کم سبھی لوش یا قومی اندیل وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے لیے قیام کی جگہ آخر ہی ہے من عمل سیئتا فلا يجزا إلا مثلها منا فولی سو امو يُرْزَقُونَ یورون جن کی جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط ہو وہ مومن ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا ويا قوم مَا لی ادوں جتی تنی تیلیش مل سلیمو ندم لو آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَبْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا اصحاب النار نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں اللَّهِ اللَّهَ بصوی آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بالفرعون سوء العذاب اخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالے اس مومن کے خلاف چلی اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے العذاب دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آلے فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو نواس الیلینٹ بو کم چال سہل تم نئی بنن پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے ان اللہ قد بین وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے کال ولم تأتيكم رسلكم قَالُوا بل قَالُوا کالو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي بول وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بیانات لے کر نہیں آتے رہے تھے وہ کہیں گے ہاں جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارک کی جانے والی ہے نو سور سلین چیت دنیا کو مل یو ملا يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ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 اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا موسل ہدن بنی آخر دیکھ لو کہ موسا کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو اقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی تصبر ان وعد اللہ حق و استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار پس اے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر کرتے رہو ان دلون سی اِل ہی بیو ری خدور بین خی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی صنعت و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں بس اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے لخلق السماوات والارض من خلق الناس الناس لا يعلمون آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَى الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینہ یقصا ہو جائے اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو انتہ سلو یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ نہیں مانتے وقال ربكم أستجب لكم إن يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جَهَنَّمَ خری تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ مو موڑتے ہیں ضرور وہ زلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ, جعل لکم اللیل مبصرا ان اللہ لذو فضل انہ الناس تب نک الناس لا یشک وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے الذين كانوا بآيات اللہ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے لال کمبر می بلاحبر لاہو رب اللہ الحسو مخلحدین الحمد اللہ عالم وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو چائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے تو ان ابود انی البین تو انسلیمل ان ابلا اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں هو سم ن می نیل سم ن مین پتیل سم نیو خِجو کم پل اشو کم سم لل کو می کئی وس وَلِتَبَلُغُوا أَجَلًا مُسَمًا وَلَعَلَّكُمْ <تَعْقِلُون> وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر لطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو لو وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا الدینل موسل نی اول نسوفیال اولا پیم اصل سلبو فیل خمی میسم سنج تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی عنقریب ان انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے تم ن تیل تم تو بلو بل نو میالی چلو بہری پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحق کر دے گا بِمَا کم تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا بنا تَمْرَحُونَ تم چم جَهَنَّمَ ادو فِيهَا فَبِئْسَ جہن الْمُتَكَبِّرِينَ کبری ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اطراتے تھے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے بہت ہی برا ٹھکانا ہے متکبرین کا فصبر ان وعد اللہ حق پس اے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے كَانَ لِرَسُولٍ نسول يَأْتِيَ پس إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإذا جاء أمر الله بالحق وخسر هنالك المبطلون اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے باس کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے عزم کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے اللہ جعل جالل کم کنو وَلَكُمْ سی ہے نیلی تبلو علئی ہے حجت سی خدوری کم آ رہی ہے فلکی تم نلو ری کم آیا اللہ, اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے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 پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی فلما جاءتهم بالبينات فرحوا بِمَا مینلائی کروں جب ان کے رسول ان کے پاس بیہ لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے مشرقی جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وجا لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے عِبَادِهِ پچی بہ الْكَافِرُونَ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافے نہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے